باب نمبر پچیس سما کے آداب اور توجہ اس باب میں ہم سما کے آداب جامہ دری اور مشائق اذام کی اس باب کی ہدایات کو بیان کریں گے اس باب میں بتایا جائے گا کہ اس سلسلے میں کون سی باتیں قابل قبول ہیں اور کن باتوں سے احتراز کرنا چاہیے محفل سما میں کس طرح آئے تصوف کی بنیاد صداقت پر رکھی گئی ہے خواہ کوئی حالت ہو وہ سچ سے خالی نہیں ہوتی بس ایک طالب صادق کو خلوص نیت کے ساتھ سما کی محفل میں حاضر ہونا چاہیے لازم ہے کہ اس محفل میں نفسانی خواہشات سے پرہیز کرے بلکہ اس کو یہ توقع رکھنا چاہیے کہ یہاں آ کر وہ مزید روحانیت حاصل کرے گا پس جب وہ محفل میں شریک ہو تو سچائی مطانت اور وقار کو ہر طرح باقی رکھے شیخ ابو بکر القطانی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صاحب سما کو چاہیے کہ سما میں شرکت سے ایسی لطف اندوزی اور حص کی توقع نہ رکھے جس سے وہ وجد و شوق میں آ کر مست نہ مدہوش بن جائے اور اس پر جذبات و کیفیات کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ وہ متانت اور وقار کو ہاتھ سے دے دے پس ایک طالب صادق کو چاہیے کہ ان تمام حرکات سے حتی الامکان گریز کرے جو وجد میں لانے والی ہو سکتی ہیں خاص طور پر مشائق کرام کے سامنے اس قسم کی حرکات نہ کرے حکایت ایک نوجوان حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہتا تھا جب کبھی وہ سما سنتا تو چیختا تھا اور اس کی حالت بالکل غیر ہو جاتی تھی ایک روز حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا اگر آئندہ تم سے سما میں ایسی حرکت سرزد ہوئی تو تم کو میری صحبت ترک کرنا ہوگی آپ کی اس ہدایت کے بعد اس نے ضبط کرنا شروع کیا جب وہ اس طرح اپنی چیخ کو ضبط کرتا تھا تو اس کے ہر عضو سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے یعنی شدت ضبط سے یہ حالت ہو جاتی تھی آخر کار اس نے ایک دن محفلِ سما میں ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی سما کی لغزش بہت سے گناہوں کا موجب ہے یہ امر ست س صق سے بعید ہے کہ بغیر وجد نازل ہوئے وجد کا اور بغیر حال کا دعویٰ کیا جائے بلکہ یہ عین نفاق ہے مشہور ہے کہ نصری رحمت اللہ علیہ اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ نسر آبادی سی ابو القاسم بن محمد نسر آبادی مراد ہیں جو اپنے نام کے بجائے اپنے وطن کی نسبت سے عوام میں زیادہ مشہور تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے سما کے بڑے حریث تھے ان کو سما کا بہت شوق تھا ان کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے ان پر اعتراض کیا ان کے کی اعتراض کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ سما کا سننا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کریں ان کے روحانی بھائی شیخ ابو عامر بن مجید رحمتہ اللہ علیہ نے کہا اے ابو القاسم سما میں جو لغزش واقع ہو جاتی ہے وہ کئی سال تک غیبت کرنے سے بھی بری ہے yeah. ہم بیٹھ کر برسوں تک اگر لوگوں کی غیبت کریں سما کی لغزش تو اس سے بھی بری ہے اس وجہ سے کہ سما کی لغزش میں اللہ تعالیٰ کے کئی گناہ ہیں یعنی سما کی لغزش میں اللہ تعالیٰ کی متعد نافرمانیاں ہیں ایک گناہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتا ہے یعنی مدعی ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانیت بخشی ہے حالانکہ وہ اس سے محروم ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگانا بدترین گناہ ہے دوسرے یہ کہ وہ اکثر حاضرین یعنی مجلس سما کو یہ فریب دیتا ہے کہ وہ لوگ اس کی نسبت حسن زن رکھیں اور فریب بے دنیا خیانت ہے یعنی دوغلہ پن اور ناراستی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ہم کو فریب دیا وہ ہم میں سے نہیں تیسرے یہ کہ اگر وہ باطل پرست ہے یعنی خیال باطل میں مبتلا ہے اور لوگ اس کے بارے میں حسن زن رکھتے ہیں لیکن کچھ کچھ عرصے بعد لا اس سے ایسے امور سرزد ہوں گے جس سے ان حسن ان کے حسن زن اور عقیدت رکھنے والوں کی عقیدت میں فرق پیدا ہوگا جس کے نتیجے میں وہ بزرگوں سے بدعقیدہ ہو جائیں گے یعنی اس باطل پرست پر قیاس دوسرے بزرگوں کو بھی کریں گے چنانچہ اس طرح بالواسطہ ان لوگوں کو نقصان پہنچے گا جن کو بزرگوں کے ساتھ حسن زن ہے اور اپنے اس بدعقیدہ پن کے باعث وہ نیک بندوں کی عیانت سے بھی محروم ہو جائیں گے ان خرابیوں کے علاوہ بھی اس عمر میں بہت سی خرابیاں پنہا ہیں جو غور و فکر کے معلوم ہو سکتی ہیں منجملہ ان کے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ایسا جھوٹا مشیخیت حاضرین مجلس کو مجبور کرے گا کہ وہ لوگ نشست و برخاست میں اس کی تقلید اور پیروی کو اپنا شعار بنائیں اس طرح وہ خود بھی تصنع اور تکلف کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی باطل پرستی کی تقلید پر مجبور مجبور کرتا ہے بائیں ہم ایسی محفل اور مجلس میں جو کچھ ایسے صاحبان بصیرت بھی ہوتے ہیں جو اپنے نور فراست سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ مدعی باطل پرست ہے لیکن آداب محفل کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کی پابندی کے باعث ایسے صاحبان بھی اس قسم کی بیجا تکلفات کے ارتکاب پر مجبور ہو جاتے ہیں اس قسم کے گناہوں کی اگر تفصیل کی جائے تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے مختصر یہ کہ ایسے معاملات میں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور بتسن و وجد و حال کی حرکتیں نہیں کرنی چاہئیں بجز اس کے کہ ایک ریشے دار کی حرکت پر قابو نہ پا سکے یا چھینکنے والے چھینکنے والے کی طرح چھینک پر قابو پانا محال ہے یعنی وجد و حال پر جب ضبط و قابو نہ رہے تو اس کا اظہار کرے یا اس کی حرکت وجد اس کی سانس کی طرح ہو جائے جس پر ارادہ غالب نہیں آ سکتا اس وقت قدرتی تقاضا یعنی غیر ارادی طور پر اس کا حرکت کرنا درست ہوگا شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجد کرنے والا اس وقت ناراضن ہو سکتا ہے جب اس کی حالت ایسی ہو جائے یعنی بے خدیس منزل پر آ جائے کہ اگر اس کے چہرے پر تلوار کا وار بھی کیا جائے تو اس کو تکلیف اور درد کا احساس نہ ہو اہل وجد میں یہ حالت شاز و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سما اور وجد میں منہ سے ارادتاً اس طرح نعرہ نکل جاتا ہے جس طرح سانس لے رہا ہو لیکن یہ نوعیت اور کیفیت استراری ہوتی ہے ارادی نہیں ہوتی بس جب ایسی حرکات اور نعروں کا ضبط کرنا ہی ضروری ہے تو کپڑے پھاڑنے سے پرہیز اور گریز تو اور بھی ضروری ہونا چاہیے یعنی بدرجۂ اولا لازم ہے کیونکہ اس میں ایک قباحت تو مال کی ضیاع کی ہے اور ایک قسم کا کی فضول خرچی بھی اول کی طرف خرکہ پھینکنا غیر مناسب ہے کپڑے پھاڑنے کی طرح گانے والوں کی طرف خرکہ پھینکنا بھی نامناسب ہے البتہ اس صورت میں جب کہ ہر کیفیت استراری ہو اور اس میں ریاکاری اور تسنوں کا شائبہ نہ ہو ایسی صورت میں گانے والوں کی طرف خرقہ پھینکنے میں کوئی قباحت نہیں ہے حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں منقول مذکور ہے کہ جب وہ قبول اسلام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبضی میں حاضر ہوئے اور آپ نے وہ قصیدہ پیش کیا جس کا مصرہ اول یہ ہے بِأَنتَ سُعَادٍ فَقَلْبِ الْيَوْمَ مَسْئُولِ جب انہوں نے مسطول جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شیر پڑھا اَنَّ الْرَسُولُ يَسْفَ يَسْتَدَعُ بِهِ محند من سیوف اللہ مسلول یہ شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماد فرما کر دریافت فرمایا تم کون ہو اس کے جواب میں پہلے حضرت قعب نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ پھر کہا کہ حضور قعب بن زب ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک جو آپ اڑھے ہوئے تھے ان کی طرف اچھال دی چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلے پر تھے جب حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت قاب بن ظہیر کو پیغام بھیجا کہ تم ہمارے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک دس ہزار درہم میں فروخت کر دو تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پوشاک پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا یعنی اس کو کسی چیز کے عوض نہیں دوں گا آخرکار جب حضرت کعب ردی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اولاد سے یہ رداع مبارک بیس ہزار درہم کے عوض حاصل کر لی یہی وہ رداع مقدس ہے جو امام النا امام الناصر الدین اللہ بادشاہ وقت کے پاس اب تک موجود ہے اس کی برکات سے ناصر الدین, ناصر الدین اللہ کا عہد ایک عہد ذرع ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ناصر الدین اللہ تحت, تحت, تحت خلافت پر متمکن تھا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے صوفیا کرام کے آداب صوفیا کرام کے کچھ مخصوص آداب ہیں جن کا یہ حضرات التزام رکھتے ہیں اور لوگ صحبتوں میں ان مخصوص آداب کی پابندی کو آداب معاشرت کہتے ہیں اگرچہ صوفیہ متقدمین نے ان آداب کی پابندی نہیں کی ہے لیکن انہوں نے ان آداب کو ناپسند نہیں سمجھا ہے اور ان آداب پر انہوں نے عمل کیا ہے شریعت بھی ان امور یعنی آداب کا انکار نہیں کرتی ہے اس اعتبار سے ان آداب کو اب ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی انہیں آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی صوفی پر سما میں وجد کی کیفیت طاری ہو جائے اور حالت وجد میں اس کا خرقہ گر جائے یا وہ اپنا خرقہ قوال کی طرف پھینک دے تو اس وقت تمام حاضرین محفل ننگے سر ہو جائیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل میر محفل یا شیخ کی طرف سے سرزد ہو اور اگر ایسا فل شیوخ کی موجودگی میں نوجوان سے سرزد ہو تو شیوخ مجلس پر ان نوجوانوں کی تکلیف ضروری نہیں ہے ایسی صورت میں دیگر حاضرین مجلس بھی شیوخ محفل ہی کی اتباع کریں گے محفل کے نوجوانوں کی اتباع ان کے لیے ضروری نہیں ہے جب سما کے بعد وہ وج سے حالت سکون میں آ جائیں تو یہ خرقہ یا امامہ قوال سے واپس لے لیا جائے گا اس وقت تمام حاضرین بھی اپنے اپنے اعمال نامے سر پر رکھ لیں گے تاکہ شیخ کی موافقت مکمل ہو جائے تقسیم خرکا کے بارے میں دو رائے جب خرکا قوال کی طرف پھینکا جاتا تو وہ عطیہ کی طرف عطیہ کے طور پر قوال کا ہو جاتا ہے بشرط یہ کہ صاحب حال نے اس کے عطا کرنے کا ارادہ کیا ہو اور اگر قوال کو عطا کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو ایسے صورت میں مشایخ کی دو رائے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ قوال کا ہو جاتا ہے کہ اس کے وجد کا اصل محرک قوال تھا اور خرقہ پھینکنے کا اصل محرک وہی ہوا ہے بس خرکا اصل محر یعنی قوال کا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگرچہ وجد کا اصل محرک قوال کا قول ہے لیکن اس وجد میں تمام حاضرین محفل کی برکات بھی شامل ہیں ان سب کے نفوس کی برکات سے یہ وجد تاری ہو اور نہ محض قوال کے اشعار یا قول سے وجد کی یہ کیفیت تاری نہیں ہوئی البتہ قوال کو بھی افراد محفل میں شامل کیا جا سکتا ہے ایک حدیث مبارکہ سے استناد روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں فرمایا کہ جو شخص آج ایسے مقام پر ٹھہرے اس کے لیے یہ درجہ ہے یعنی ثواب ہے اور جو شہید ہو جائے اس کے لیے اس قدر ثواب ہے اور جو ہو اس کے لیے اس قدر اجر ہے حضور کا یہ ارشاد سن کر نوجوان یعنی مجاہدین جل جلد آگے بڑھ گئے اور ضعیف العمر اور سرداران لشکر اسلامی جھنڈوں کے قریب رہے جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح مند کیا تو نوجوانوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ فتح ان کے نام سے معصوم ہو اس وقت معمر حضرات نے عرض کیا کہ اے نوجوانوں ہم تمہاری پشت پناہ تھے یعنی تمہاری پشت پر بطور محافظ تھے لہٰذا اس مال غنیمت کو ہم سے الگ نہ رکھو اس میں ہمارا بھی حصہ ہے اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائے یس الونک انلفِل کلفیل و رسول وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس حکم خداوندی کے بعد آپ نے مال غنیمت تمام لوگوں میں حصہ مساوی تقسیم فرما دیا بعض حضرات کا خیال ہے کہ اگر قوال جماعت صوفیہ کا ایک فرد ہے تو اس کی حیثیت بھی انہی کے ایک فرد کی ہوگی اور اگر وہ کوئی غیر شخص ہے یعنی جماعت سے نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں ہے اور یہ خرقہ صرف درویشوں میں تقسیم ہوگا بعض حضرات کہتے ہیں کہ قوال اگر اجرت اور معاوضے پر بلایا گیا ہے تو اس کو خرقہ کے تبرکات سے کچھ نہیں ملے گا البتہ اگر وہ بطبیب خات بغیر معاوضہ یہ خدمت انجام دے رہا ہے تو اس کو بھی حصہ ملے گا یہ تمام امور اس وقت کے ہیں کہ محفل میں شیخ موجود نہ ہو جو حکم دے اگر محفل میں ایسا شیخ موجود ہو جس کی بزرگی اور حکم کی اطاط کرنا سب پر واجب ہو تو پھر وہ جو حکم دے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا یعنی شیخ محترم اپنی رائے سے اس کا فیصلہ کرے گا کیونکہ اس معاملے میں حالات میں اختلاف جاتا ہے بس شیخ محفل اپنی ضوابدید کے مطابق کام کرے گا اور کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہوگا خرقے کے بدلے نقد رقم بھی دی جا سکتی ہے اگر صاحب محفل یا مخلص شخص نے اس خرقے کی رقم یا اس کا معاوضہ بصورت زر ادا کر دیا اور تمام حاضرین محفل اور قوال بھی زر معاوضے پر رضامند ہیں اور اس وقت وہ شخص اپنا خرقہ پھینک لے گا ہاں اگر کسی شخص نے اپنا خرقہ عطا کرنے کی نیت سے یا ایثار کے طور پر قوال پر پھینکا ہے اور اس خیال کے تحت اس نے اپنا خرقہ اتارا تھا تو اس صورت میں خرقہ قوال ہی کو دیا جا like, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالت وجد میں ایک باخلوص درویش روحانی جذبے سے مغلوب ہو کر بے اختیاری میں اپنا خرقہ کو پھاڑ دیتا ہے ایسا دریدہ خرقہ کو اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر صوفیاء کرام اس خرقے کو مزید ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور پھر ان ٹکڑوں کو تبرک کے طور پر تقسیم کر دیتے ہیں چونکہ وجد خداوند تعالی کے فضل و کرم کی ایک نشانی ہے اور خرقہ کا چاک کرنا اسی وجد کا ایک اثر ہے اس طرح خرقہ فضل الہی سے متاثر ہوا پس یہ سب لوگوں کا حق ہے کسی کو اس سے محروم نہیں رکھنا چاہیے جب اس دریدہ خرقے سے حصہ ملے تو عزت و اکرام کے لحاظ سے اس کو سر پر رکھنا چاہیے کسی شاعر کا قول ہے تضو ہو اروہ ہو بےخد منفیا بہم یوم القدوم تقرر الحدی بدر اروہ نج تک ہیں معطر لباس سے وہ آج آ رہے ہیں کہ یوم وصال ہے سربر کونین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بادلوں کا استقبال کرتے تھے اور ان سے برکات حاصل فرماتے اور ارشاد فرماتے یہ اپنے رب سے بھی ہم کلام ہو کر آ رہے ہیں اسی طرح دریدہ خرقہ بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب سے ایک تعلق رکھتا ہے بس دریدہ خرقہ کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ حاضرین میں تقسیم کر دیا جائے اور جو خرقہ دریدہ نہیں ہے اس کے بارے میں شیخ محفل ہی کا فیصلہ اٹل ہے اگر وہ چاہے تو بعض درویشوں کے لیے اس کو مخصوص کر سکتا ہے اور چاہے تو اس کو پارا پارا کر دے بہرحال کسی صورت میں اعتراض کا موقع نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اثراف اور فضول خرچی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت شدید کے وقت ایک چھوٹا خرقہ بھی بڑے خرقے کا فائدہ پہنچاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص نے حریر کا لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر مجھے عطا فرما دیا میں اس کو پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا جس چیز کو میں نے اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کیا اس کو تمہارے لیے کس طرح پسند کروں گا پھر اس کے ٹکڑے کر کے خواتین کی اوڑھیاں یعنی دوپٹے بنا دیں اس سلسلے میں ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اس لباس حریر کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اس کا کیا کروں گا کیا میں اس کو پہن لوں تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ فواتم یعنی فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت فاطمہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی ارنیا بنا دو اس روایت میں ہے کہ جو ہدیہ دوہرا سہلا ہوا دوہرا سلا ہوا حریر کا لباس تھا بس کپڑے کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دینا سنت ہے نیشا پور کی ایک دعوت نیشا پور میں کسی جگہ ایک دعوت میں بہت سے فکاہا اور صوفیہ جمع ہوئے کسی صاحب کا خرقہ گر پڑا اس مجلس میں شیخ الفقہ ابو محمد جوینی اور شیخ الصوفیہ استاد ابو القاسم کو شعری رحم اللہ بھی موجود تھے صوفیہ نے حزبِ عادت اس خرقے کو آپس میں تقسیم کر لیا اس وقت شیخ الشیخ ابو محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فقہا کی طرف دیکھا اور چپکے سے کہا کہ تقسیم خرقہ اثراف اور اطلاف مال ہے ان کی یہ بات استاد ابو کو شہری رحمتہ اللہ علیہ نے سن لی لیکن خاموش رہے جب لوگ خرقے کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو آپ نے خادم بلایا اور کہا کہ دیکھو کوئی بوسیدہ اور دریدہ مسلح اگر یہاں مل جائے تو لے آؤ خادم اس طرح کا ایک مسلح لے آیا اس وقت آپ نے کپڑے کے کاروبار سے واقف ایک شخص کو بلایا اور اسے کہا کہ تم یہ مسلح زیادہ سے زیادہ کتنے میں خرید سکتے ہو انہوں نے کہا ایک دینار میں خرید سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ صرف ایک ہی ٹکڑا یعنی قطع ہوتا تب کتنے میں خریدتے واقف کار نے کہا کہ تب نصف دینار میں خریدتا اس وقت آپ شیخ ابو فکا ابو, ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ مال کا اطلاف نہیں ہے پارا پارا خرقے کی تمام حاضرین مجلس میں تقسیم کرنا چاہیے خواہ وہ ہم مشرب ہوں یا ہم مشرب نہ ہوں ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان لوگوں کو جو صوفی نہیں ہیں، صوفیائی کرام سے حسنِ زن نہ ہو ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے جو صوفیہ سے عقیدت اور حسن زن نہیں رکھتے فورق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اہل بصرا نے نہاوند والوں سے محاربہ کیا اہل کوفہ ان کی کمک کر رہے تھے حضرت عمار بن یاسر رحمت اللہ علیہ اہل کوفہ کے سردار تھے اہل بسرہ اس محاربے میں کامیاب ہوئے کامیابی کے بعد اہل بصرا نے مال غنیمت میں اہل کوفہ کو شامل کرنا نہیں چاہا اس وقت بنی تمیم کے ایک شخص نے عمار بن یاسر سے اس طرح خطاب کیا کہ اے سردار کیا تم ہمارے مال غنیمت میں شریک ہونا چاہتے ہو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے شخص کو تو کچھ جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات لکھ بھیجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ مال غنیمت میں ہر اس شخص کا حصہ ہے جو جنگ میں شریک ہو قوال کو خرقہ دیا جانے کا استدلال ایک حدیث سے بعض مشایخ کی رائے ہے کہ خرقہ دریدہ تو حاضرین میں تقسیم کر دیا جائے لیکن جو غیر دریدہ ہو یعنی حالت وجد میں جسے پاڑا نہ گیا ہو وہ قوال کا حصہ ہے اسے دیا جائے گا ان حضرات نے اپنے اس قول کا استدلال حضرت قطع ردی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں غصبۂ حنین جب ختم ہوا اور ہم لوگ لڑائی سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو قتل کیا ہے مقتول کا سازو سامان اسی کو ملے گا یہ استدلال غیر دریدہ اور صحیح و سالم خرقے کے لیے تو مناسب ہے لیکن خرقائے دریدا کے ٹکڑوں کو حاضرین میں تقسیم کیا جائے گا اگر تقسیم کے وقت باہر سے کوئی اور شخص بھی آ گیا تو اس کو بھی حصہ ملے گا چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم فتح خیبر کے تین روز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی اس کا حصہ دیا یعنی صرف یہ رعایت ہمارے ساتھ روا رکھی گئی اور نہ ہمارے سوا اور جو کوئی اس فتح غزبہ میں موجود نہیں تھا اس کو مال غنیم سے حصہ نہیں دیا گیا حضرات صوفیہ میں بس لوگ ذوق تصوف نہ رکھنے والے کو پسند نہیں کرتے جیسے ایسا عابد مرتاز جو ذوق سما سے بہریاب نہیں ہے پس وہ انکار کرتا ہے یا کوئی ایسا شخص جو سما کا منکر نہیں ہے لیکن دنیا دار ہے جو اس محفل یا اپنی مدارات اور خاطر توازو کا خواہاں ہے یا کوئی ایسا شخص جو زبردستی وجد کی حالت اپنے اوپر طار کرے اور اپنے ایسے وج سے لوگوں کی پریشان خاطر کا باعث بنے تو ایسے تمام لوگوں کو یہ حضرات یعنی ارباب تصوف پسند نہیں کرتے ہیں شیخ ابو زراعت طاہر چند واسطے سے حضرت انس عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ نزول وحی کے ساتھ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے فقرا آپ کی امت کے دولت مندوں سے نصف یوم پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ آدھا دن پانچ سو برس کا ہوگا حضرت جبرعیل اسلام سے یہ خوشخبری سن کر رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس وقت کچھ اشعار پڑھے ایک دہاتی شخص نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سناؤ۔ اس وقت اعرابی نے یہ اشعار پڑھے قد لساتا حد کبدی فلا تبیب لها ولا راقی اللہ لذائی شغفت تو بہ فائندی و تریاقی ڈس لیا ایسے سانپ نے مجھ کو جس کا تریاق اور علاج نہیں ہاں اگر ہے تو صرف یار کے پاس اس کا تریاق اور نہیں ہے کہیں یہ اشعار سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وجد کی کیفیت تاری ہو گئی اور دوسرے اصحاب پر بھی وجد طاری ہو گیا اس وجد کی حالت میں آپ کے پیش مبارک سے رداع مبارک ڈھلک گئی جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اس وقت معاویہ بن سفیان ردیلان نے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ کمبل کتنا پیارا ہے آپ نے فرمایا اے معاویہ خاموش رہو وہ شخص صاحب دل کریم نہیں جو اپنے حبیب کا ذکر ذکر سننے پر احتجاج اور حرکت میں نہ آئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدائے مبارک کے سو ٹکڑے کیے اور حاضرین میں ان کو تقسیم کر دیا یہ حدیث ہم نے سندوں کے ساتھ پیش کر دی ہے یعنی جیسا کہ ہم نے سنا تھا لیکن اس کی صحت سے محدثین کرام نے اتفاق نہیں کیا ہے یعنی انہوں نے اس کو حدیث سے صحیح نہیں کہا ہے اور ہم نے بھی ایسی کوئی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں پائی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجد فرمانا اور آپ کی کسی ایسی محفل کا ذکر ہو عصر حاضر کے وجد اور محفل سما سے مشابہ ہو سوائے حدیث مذکورہ بالا کہ بہرحال اگر اس حدیث کو صحیح حدیث تسلیم کر لیا جائے تو یہ صوفیہ حضرات کے لیے اور زمانے کی مجالس سما اور خرقہ پارا پارا کر کے اس کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں ایک حجت اور دلیل ہے خود میرے دل میں یہ دغدگا پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ ایسے اجتماعات کا ذوق و شوق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک اور طبع مقدس کے مطابق نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کی روش کو کبھی گوارا نہیں فرمایا اس لیے میرا دل اس کی صحت کا منکر ہے اور اس کو قبول وهي كرتا والله علم بالصواب